ملک والأرض وإلى ترجع الأمور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں آیت دو کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور تمام مخلوقات کے معاملات کا تعلق صرف اللہ سے ہے وہی ان کی تدبیر کرتا ہے اسی کے فیصلے ان پر نافذ ہوتے ہیں کوئی نہیں جو اس کے فیصلوں کے آڑے آ سکے